وشر العلوم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأقرم علم بالقلم علم الانسان ما لم محترم سامعین دین نوجوان ساتھی یہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہم نے آپ تمام حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور یہی وہ آیات ہیں قرآن پاک کی جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نادل فرمائی ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں علم کی بڑی فضیلت سیکھنے اور سکھانے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اور مخلوقات پر جو فضیلت بخشی ہے وہ علم کی برکت سے وہ علامہ آدم الک اللہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃسلام کو جب پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ وسلام کو جب تمام فرشتوں اور جنوں پر فضیلت دینا چاہا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں لیکن فرشتوں نے کہا صبح نقلا علم رب العالمین آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ سے ہم کیوں کریں آپ سے کوئی سوال کریں ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے عطا کیا ہے رب نے وَأَلَّمَ آدَمَ, الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم جس کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا ان تمام چیزوں کا نام بتا دیا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کا علم دے دیا اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور تمام فرشتوں اور جنوں پر فضیلت بخشی اور فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جدو آدم, آدم کا سجدہ کرو اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو جو غرب اور مخلوقات پر جس چیز کی برکت سے فضیلت عطا کر رکھی ہے وہ علم ہے رب العالمین نے سب سے پہلی وہی جو نادل کیا اس سیکھنے سکھانے اور علم کی ایک اور دشم ردل لگی خرط امین علیہ السلام، نبیٰ نے ایک عرصے تک عبادت کر چکے اللہ رب العالمین نے وہی نادل کرنا چاہا امین کو بھیجا پورا قصہ سے بخاری کے روایت موجود ہے جبر امین غار ہیرا نے آئے اور تین مرتبہ نبی علیہ السلام کو پکڑ کر کے دبوچا اور فرمایا ایک لیکن نبی علیہ السلام ہر مرتبہ یہی جواب دے ما ماں بے کار ان مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فر جبرائیل علیہ امن نے اے فرمایا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سے پہلے یہ جی آیات نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلات عام کو سب سے پہلی تعلیم دی گئی اور سب سے پہلا حکم جو اللہ نے اپنی نبی کو حکم دیا وہ یہ تھا امین کے در یہ کہ آپ پڑھیے اور آپ سیکھیے آپ اس بات کا علم رکھئے کہ اس رب کے مطالب, اس رب کو آپ پہچانے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو اسے پیدا کیا خالق خالی ہے اور اسی رب نے انسان کو قلم سے لکھنا پڑھنا سکھلایا ہے یہاں تک کہ وہ ساندم <سؤال> رب العالمین نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جو انسان جانتا نہیں تھا کے اندر رب نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب فرمایا وہ علامہ کمان تک اے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ کو نہیں تھا وقان فضل اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل عظیم آپ کے اوپر ہے اسلام میں سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے طالب و تعلم کی بڑی ردمت اور فضیلتان کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام تمی رحمت اللہ اپنی میں اور سارے خیلے نقل کیا حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ دمشق کے اندر رہا کرتے تھے وہی اپنی بوڈ واش اختیار کر رکھی تھی مدینے طیبہ کا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے علم کا شوق کر رکھا تھا اللہ تعالی ہم ہمارے کے اندر ابو دردہ رضی اللہ ہے. مدینے طیبہ کے ایک باشندوں کو معلوم پڑا کہ ابو دردا رضی اللہ تعالان ہو نبی علیہ شراب اسلام کی ایک حدیث سناتے ہیں اور لوگوں کو ایک حدیث روایت کرتے ہیں ندی طیبہ سے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ مردموں میں نکلا مہینے بھر کا سفر طے کر کے دمشق پہنچا لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں ابو دردار ہو کہاں رہا کرتے ہیں چونکہ ابو دردار ہو اس وقت یمن کے گورنر یمن کے قابل اور یمن کے معلموں استاد تھے لوگوں کو معلوم تھا کہ ابو دردار ہو کہاں رہا کرتے ہیں اس لیے لوگوں میں اس مدینے سے آنے والے شخص کو بتایا کہ مسجد ہے ایک انسان بزرگ انسان بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے پوچھا کیا یہی ابود ہیں لوگوں نے بیٹھا ہاں یہی ابودا ہے آگے وہاں سلام کیا اور اس نے کہا یا اب دردا جی من مدینہ دین تھے اے اب دردا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں پاس پڑوس کے رہنے والے نہیں ہم اس وقت ندینے طیبہ سے آئے ہیں اور ایک مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس پہنچے ہیں اس لیے رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص مدینہ طیبہ سے ایک شخص مدینہ طیبہ سے ہمارے پاس آیا ہے اس لیے فوراً پوچھا یا اک دما کا اے میرے بھائی بتاؤ کس بنا پر تمہارا مدینے, اے مدینے سے اے دمشق تمہارا آنا کس بنا پر ہوا ماں اک اخی اے میرے بھائی تم یہاں کس لیے آئے ہو کوئی رشتہ داری ہے کاروبار ہے کیا آنے کا مقصد ہے اس شخص نے کہا لا یا ابدردا یاد رکھو دمشق کے اندر کوئی رشتہ نہیں ہے میرے کوئی تعلقات نہیں لین دین کا میرا معاملہ نہیں ہے میں اس لیے ایک مہینے کا سفر طے کر کے مدین طیبہ سے آپ کے پاس پہنچا ہو اس کی اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف اتنا ہے اچھا ندی نے ہمیں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور آنے, ان آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کے ایک حدیث آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں جس حدیث کو آپ نے بتا کے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ علیہ سے سن لیا ہے بابو دادا رضی اللہ تعالیٰ اپنا تھا اللہ کی قسم کیا تمہارا آنا صرف اسی حدیث کے, کے لیے ہے؟ کا تجارت, تمہاری کوئی تجارت کوئی کاروبار نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم صرف آپ کے پاس اسی ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو آپ اس وقت روسانے رضی اللہ رو نے حدیث کا سفر طے کر کے جو آیا ہے وہ کانونی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے طے کرتا ہے اگر کسی مرد مومن میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی سواری یا پودن کسی بھی طریقے سے سفر کیا لمبا سفر, سفر کیا قریب گیا بڑی دور گیا رسول نے فرمایا, اس, مرد کے اس سفر کی برکت سے حل جن اللہ تعالی اس سفر کی برکت سے اس کے لیے جنت کے راستے پر آسان کر دیتا ہے یہ پہلی چیز ہے من سلا کا نے دوسری فضیلت بیان کی علم حاصل کرنے والوں کی فرمایا سنا ہے مالا جب بھی کوئی مرد مومن جب بھی کوئی مسلمان علم حاصل کرنے نبی کی حدیث سیکھنے سکھانے اور علم کے طلب کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو وَإِلَّ الْمَلَائِكَةً لَتَدَوْا اَجْنِحَتْهَا رَبَلْ لِتَالِبِ عَبْرِ شَاطْر مالا اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوش ہو کر کے اپنے قدموں کو تلے بچھا دیتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے اس کا قدم میرے پر سے گزر جائے میری خوش نصیبی ہوتی ہے یہ طالب علم کا مقام مرتبہ بیان کی, کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور طالب علم کی اور عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرنے کے بعد جب آدمی عالم بن جاتا ہے آدمی آدم مر گیا تو آدم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وَإِنَّ و الْمَلَائِكَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اللہ حُبَّر آسمان کے سارے فرشتے آسمان کے سارے فرشتے زمین کی ساری مخموقات حتی الحیطان و فیبا یہاں تک پانی میں رہنے والی عرب و حرب و مچھلیاں جو ہے آسمان کے فرشتوں سے لے کر دین کے حق میں ہمیشہ مغفرت کرتی رہو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ طالب علم کا اور عالم کا بیان کیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے مزید منان کیا عبادت کرنے والوں پر جنہوں نے اپنی زندگی اللہ دالا کی عبادت کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اللہ تعالی نے اونچا درجہ دے رکھا ہے جو تمام ستاروں پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاپ کو دے رکھا ہے آگے بیان فرماتے کیا کہ کے ہوا کرتے ہیں اور انبیاء علیہ و سلام دنیا سے جاتے ہیں و دولت شورے کا کسی کو نہیں بناتے اے صرف اپنے اللہ تعالی کی جانب سے لم حاصل کرنے کا موقع دیا اسے جو نبی کی وراثت حاصل کر لیا نصیب ہوا کرتا ہے یہ حدیث کرتے ہیں کہ فلم وہ چھوڑ رہا میرے سنگ میرا سنگ نہ من ناسِ <الْخَي> سام؟ اے لوگو یاد رکھنا الحی اور ساتو زمین میں بسنے والی ساری مخلوقات، اللہ دانا کے سارے فرشتے، یہاں تک کہ آگے ساتھ ہمارا چیونیا اپنی رہ کر کے اور مشریہ سمندر کے, رہ کے، اس عالم دین کے حق میں برابر دعائے کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھلایا کرتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی انسان کے درجات دنیا کے اندر اللہ کو ایمان کے حا ثابت ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آپ ہمارا جانتے ہیں کہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے کتنی بڑی چیز ہے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ربی اللہ, تعالیٰ اللہ علیہ کے پاس آئے کی خدمت نہیں آتے رہے لیکن ہو گئے تو ایک دن نبی پوچھا یار تو ہم نسل چاہ یا رسول اللہ آپ جا ہی جانتے ہیں میں مؤمر امر آدمی ہوں شریعت کو آج ہم قبول کر رہے ہیں لیکن آ رہا تو مورن کچھ تو ہم نصب آخر چاہ لیا ذرا آپ بتائے اس نام سے پہلے ہم نے سات سال تک ایک تو سال نہیں ہم نے تھے ہم نے پیڑوں کی سینکڑوں بچیوں کو خرید کر کے اور اپنے اندر میں لے کر کے ہم نے سینکڑوں بچیوں کی جان بچائی ہے ہم نے ہزاروں گلا مباد کی ہے ہم ہر سال میں خدمت کیا کرتے ہیں اور مکے میں رہ کر کے میں نے کیا ہے لیکن کفر کی حالت میں کیا ہے وہی نیکیاں جس کی دعوت آپ دیتے ہیں لیکن آج تک میں کفر کی حالت میں تھا کفر کی حالت میں یہ ساٹھ کی ہے ہو گئی آج سے ہمارے کا نئے سمار ہوگا آپ سال تک میں نے نیکیاں کی ہمت کیوں نہ رہا ہوں آیا ان کی کاما بولنا اللہ ہمیں کچھ آپ کی فکر لگی ہے اللہ کی کسرت تمہاری نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے دولت عمار سے روازا اللہ ما من خیر تمہیں مالی ہے تمہیں مانی سے کتنی بڑی اللہ تعالی نے علم کو چھوڑ دیا اے لوگو یاد رکھو جن کو اللہ تعالیٰ علم ایمان دے ایمان کے ساتھ جس کو علم دیا تلند کر دیا کرتے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیب بنائے علم حاصل کرنے کا شوق اور کردہ پیدا کر دیں اقول کو لیا وہ سفر اللہ ہم کل بندی گول لوگ اللہ الحمد للہ وقفا وسلم ام آباد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا آپ کے دنیا میں آنے کے بہت بڑا مقصد کیا ہے اللہ آپ کو معلم بنایا تھا سکھلانے والا استاد بنا کر کے بھیجا دعوت ہے تبلیغ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنایا قرآن پاک کی مختلف آیاتین رسول آیات اللہ کتاب حکمت کا معلم بنایا پھر ان نما بعض تو معلم اللہ تعالیٰ نے ہم کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے اللہ پھر صحیح مسلم کو حدیثی رد اللہ تعالیٰ کا واقعہ مسجد کے اندر آئے ان سے مختلف غلطیاں ہوئی لوگ ہوئے لیکن نہ ہوئے بڑے لاج سے فیار سے نرمی سے اخلاق سے بتا دیتے دنیا کے لوگ اللہ اور رسول کس طرح سے بہتری میا اب تک آنے والے ٹیچر استاد معلم کے لیے آپ نے کتنا بہتر مسجد نبوی ہے ایک بدار اور کی ادھر میں کی مارو اتنا بے عدد مسجد میں کھڑے ہو کر کے مسجد میں پیساب کرتا ہے خبردار بھرے میرے بھائی جو اس کو پیشاب کرنے کو نہیں اس کو کو کھڑے ہو کر رہا ہے اللہ بہترین جو صحابہ مرا کیا اس کو چھوڑو نہیں جب پیساب کر لیا پہ پہ کو حکم دیا میں کے معمولی سے بات تھی اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی اور کچھ اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا یہ کہہ کر کے تمام لوگوں کو حاضر رہنے والوں کو وہ تربیت دے دی پھر اس اس کے بعد کو بلایا بدو آیا قریب آنے کے بعد دیکھو یہ مسجد نماز کے لیے تلاوت قرآن کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اگر کبھی مسجد میں ہو تم کو پیشاب آ جائے تو مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا مسجد کے باہر جا کر کے پیشاب کیا کرو اللہ ایسی تعلیم اور ایسا اخلاق نے کیا ایسا معلوم آپ کے سامنے آئے کہ بس گیا اور پھر پوری قوم کو نبی لمبیہ شام کے اس اچھے معلوم کی حیثیت سے پیش کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے قوم اور پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان بھائی ہو ہمارے معام ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو اس سورترا کی اور انت ادیب کی پیدا کیا ہے اگر مومن اپنے تقوا پیدا کرے اور اپنے ہی پیدا کرے کو چھوڑ دے برائیوں کو سے بات رہے اور اللہ تعالیٰ کے عوام پر امر کرنے میں کرتا ہے ضروری ہے رکھو کی بچوں کو اپ مدر سیوانوں کے حوالے کرنے کے ساتھ مدرسے کی فیس جمع کرنے کے ساتھ اور ہر قسم کے انتظام کر دینے کے ساتھ آپ بچوں کی ذمہ داری سے نہیں ہو سکتے جس طرح سے مدد ہوا کرتی ہے ایسا نہ ہو بس والے پر گسا ہو گلتی آپ کی ہو تاخیر سے بچے کو آپ تیار کریں اور بس والا بس لے کے چلا جائے تو آپ اسکول میں شکایت کرتے بس والے کو آپ کے بچے نے حاضری نہیں دی آپ کے بچے نے گلتی کیا اگر معلم نے تو کر دیا تو آپ لے کر آدمی ذمہ دار ہے مدرس ذمہ دار ہے مدرسہ کا پرنسبل ذمہ دار ہے بس کا ڈرائیور ہے وہ ذمہ دار ہے اور ان سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ آپ کی ہے کل رقمر کل رقم سونم اور ایک انسان اپنی اولاد کو اور سہوالوں کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے آزاد بھی ہو سکتا بچوں کی تعلیم بچوں کی تربیت کے جہاں تعلیم دیتے ہیں وہی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ماں باپ دعا کرتے ہیں اس لیے اپنے بچوں پر نگر رکھیں ان کو توجہ کریں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی نگرانی کریں ہر انسان کو اللہ رب العالمی نے اور قیامت کے دل اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا اپنی ذمے داری کو نبھائے اپنے آپ کو جو ان سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو سے بچاؤ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور نماز مدرسے والے ذمے دار نہیں ہے اس کے ذمے دار ماں باپ ہوا کرتے ہیں وہ شرار آپ خود رماد پڑے اور اپنی کو نماز کا حکم دے یہ ہماری ذمے داری ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو دور کر دے جو بیمار ہے انہیں شفایت التا فرما بے جو, جو بے روزگار ہے اللہ انہیں حلال روزی سے لگا دے ال میں رہتے ہیں ہم ہمیں عمد و عمان فرما دنیا کے سارے مسلم ممالک کو عمد و عمان کا بنا دے, دے فساد قاتل ہم رہتے ہیں اللہ تعالی وہاں اس ملک کے حکمرانوں اور زندہ داروں کو نیک امان کی توفیق ان کو کرنے کی توفیق دے جس میں قوم کی ملت کی مٹی اسلام کی خلاف بہادری ہو ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو اسلام کے لیے مسلمان کے لیے مل اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إداد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيتاء للقربة ويناء عن فهشاء والمنكر والبك يذكرون لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستديم لكم ونذكر الله تعالى أكبر کوئی میں اللہ اکبر اللہ